سامنے وہ ابھی اس میں کیا ہے کہ بھی ہو جائے گا اس میں کب وہ آ جاتے کمنٹس وغیرہ کے بھی آپ في فِي من مِّن نَّبَأِ النَّبِيِّ إِلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لعلكم ثم كَيْ مكان يَقَرَّهُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا وقالوا السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّنَا آمَنَّا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بكسنا بياتا وهم نائبون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بكسنا ضحا وهم يلعبون لیفٹ کا اپنا اپنا جی کام کرے صلی علی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب لی لسانی افرور قولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد خالی اور نہ ہی بیجا ہم نے کسی بھی شہر میں رسول من ہیں جو نبی ہیں اللہ اخذنا آہ مگر یہ کہ ہم نے پکڑ دیا ان کے اہل کو رہنے والوں کو بالباسا تکلیف مصیبت میں و درا اور بیماریوں میں لاء ہوں تاکہ وہ یا دراؤن اللہ کے سامنے آغذاری کرے اسے پچھلی کئی آیات میں مختلف امبیا کرام کے قصوں کا ذکر ہوا نور علیہ السلام قوم عود قوم عاد اور سمود الاسلام کی قوم کا اور اس طریقے سے لط الاسلام کی قوم کا اور آخری قصہ جو تھا پان کا قصہ و شعیب علیہ السلام کی قوم اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب قوموں کو تباہی کا بھی ذکر کیا کہ کی کس طرح ان کو تباہ برباد کیا گیا جب انہوں نے اللہ کے احکامات نہیں تو اس میں جو میسج ہے ان سارے قصوں کا اس سیات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمارا مقصد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشارے جو ہمارا مقصد وہ کسی بستی میں اپنے نبی کو بیچ کے لوگوں کی اور اسلام مختلف طریقے سے انبیاء جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں اور جب بھی کسی شہر میں نبی کو بھیجا گیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وما فکریت من نبی ہیں کہ کسی بھی شہر میں ہم نے ہی نبی کو نہیں بھیجا اللہ اخذنا اللہ بالباسا اور لوگوں نے جب انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وارننگ کے طور پر ان کے اوپر تکلیف اور مصیبت جو ہے بات وہ تاری کر بات بعض ہے وہ قہط اور جنگ اور جو معاشی تنگی ہوتی ہے اس کے لیے باسا کا لفظ کیا جاتا ہے ودرا اور ان کے اوپر بیماریاں طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دی گئی پہنچائی گئی تاکہ وہ لوگ کہ اللہ کی طرف رجوع کریں ہمارے اوپر بھی جو, جو ہے جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اگر کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے وہ ہمارے اوپر آتا ہے کبھی جسمانی کمزوری آ جاتی ہے بیماری آ جاتی ہے تو وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ بندے سدھر جا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی قوم پہلے گزری ہیں ان کو اچانک نہیں پکڑا ان کو کافی ڈھیل دی گئی اور اللہ نے ان کی رسی دار کی ہوئی تھی کتنے سال انبیاء تبلیغ کرتے رہے جسے نوح علیہ السلم ساڑھے نو سو سال تک ان کے سامنے لگے رہے ہیں, اللہ کی طرف بڑھاتے رہے ان کے اوپر پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے وہ تکلیف مصیبتیں بھی نازل کر دی لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہے وہ سدھرے نہیں جیسے بندی سرائیل کباب میں آئے گا کیونکہ اوپر اللہ نے نو قسم کے عزا مسلط کر رکھے تھے ان کے کھانے تیار ہو جاتے تھے ان میں خون پڑ جاتا تھا کہیں مطلب ہے کہ ان میں مینڈک پڑ جاتے تھے ان کے کھانوں میں اور اس طریقے سے پورے جسم میں جو پڑ جاتی تھی ہر جگہ تو اس طریقے سے اللہ تعالی جو ہے وہ ریمائنڈر بیچتا رہا ہے اچانک کسی بستی کو نہیں پکڑ لیتا تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالی اس طرح کیوں کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ اللہ رہو تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ ہے اللہ تعالی کے سامنے کرے اور زاری کرے آج بھی مطلب ہے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ گھروں میں کتنی مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں اور تکلیفیں ہیں بیماریاں ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہر طرف بھاگیں گے دوڑیں گے پیروں کے پیچھے بھی بھاگیں گے دوسروں کے پیچھے لیکن اللہ کے سامنے دورہ کا نقل پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنا جو مسئلہ ہے وہ نہیں رکھتے اللہ سے حل نہیں کرواتے یہ جو چیزیں آتی ہیں تکلیف مصیبتیں جانی نقصان مالی نقصان کے مانی وہ مالی نقصان کے ہیں کے نقصان کے ہیں ساری چیزیں آتی ہے لیکن تب بھی بندہ ان سے جو ہے وہ عبرت نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اس کے بعد ہم نے بدل دیا برائی کی جگہ نیکی سے اچھائی سے جو ان کے برے حالات تھے ان کو پھر اچھا کر دیا ان کی تنگی کو خوشی سے بدل دیا غم کو راحت سے بدل دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بدلائی کہ ان کو بعد پر نعمت ہی زیادہ کر دی تاکہ تب یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جب ہم پہ آ رہی ہیں تو اس کا شکر ادا کیا جائے حتی افو یہاں تک کہ ان کا سب کچھ بہت بڑھ گیا افو افو سے بڑھ جانا بے تحاشا بڑھ جانا جیسے مطلب کہ علی سناتے ہیں کہ قص و شعر گا کہ مونچ کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو معاف کر دو چھوڑ دو بڑھا دو تو یہ افو کے معنی ہوتا ہے اسی چیز کو بڑھا دینا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی جو تنگیاں تھی مشکلات تھی اس کی جگہ راحتیں اور آسانیاں تھیں ان کو اور ہر چیز میں وہ بڑھ گئے وقار اور انہوں نے کہا اندرا اور سرا یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی اس طرح تکلیف اور خوشی پہنچی ہوئی غرب وہی تکلیف اور سرا خوشی کہ یہ تو مطلب ہے کہ دنیا کا دستور ہے جس طرح ملح کہتے ہیں کہ سب کچھ اپنی اس پہ ایک سٹائل پہ چل رہی چیزیں نیچرل پروسیسز ہیں اس میں خوشی بھی ہوتی ہے غم بھی ہوتی ہیں تو پہلے کافی بھی یہی آج بھی وہی مطلب کی لاجک ہے ان کی آج سے ہزاروں سال پہلے بھی وہی لاجک تھی قرآن نظر سے پہلے بھی, بھی وہی لاجک تھی کہ اس طرح کے کام تو ہمارے آباء وجہ کے ساتھ بھی ہوتے رہے کبھی خوشی کبھی غم ان پہ بھی مختلف حالات آتے رہے تو بات ان پہ تکلیفیں بھی آتی رہی اور خوشیاں بھی آتی رہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود بھی نہیں سن رہے فاخذ نہ پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑا اللہ کی پکڑ کر بڑی شدید ہوتی ہے وہ ہم لائن اور ان کو شور بھی نہیں تھا اپنے کاموں میں مست اپنی عیاشی میں مست اور اللہ تعالیٰ نے اچانے گن کو گھیر لیا اور پھر وہ سارے جو ہے عذاب میں مبتلا ہو گئی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یا تو تکلیف کے ذریعے آپ کو آزماتا ہے اور یا پھر نعمتیں دے کے آپ کو آزماتا ہے تو کیسے پتہ چلے گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے گیل ہے میری پکڑ کا ذریعہ ہے یا مطلب اس اگر آپ کو تنگی کے حالات آتے ہیں تکلیف کے حالات آتے ہیں اور آپ اس پہ صبر کرتے صبر کرتے ہیں، تو اس صبر کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ آپ دل اللہ سے راضی ہے تو یہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے ہے اور صرف جسٹ ریمائنڈر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب نہیں دینا چاہتے ہیں اور اگر خوشی کا موقع ہے آپ کو نعمتیں دی جاتی ہیں اور آپ کی عبادت میں اور شکر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں ہے ادروائز اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اور آپ مطلب ہے کہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں بے صبر ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھے کہ اللہ کا عزا ہے اور مومن کے لیے تو ہر حال میں علی سلمان کے مومن کے لیے تو ہر حال میں نعمت ہی نعمت ہے کہ جب ان کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اللّہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا اللہ اس کے گناہ اس سے یا آپ نے ایک جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری جیب میں تھے اور آپ نے ہاتھ ڈال دیا جیب میں اور وہاں پیسے نہیں تھے آپ کو ایک منٹ کے لیے دکھ ہو جاتا ہے ایک لمحے کے لیے کہ پیسے کہاں چلیں گے پھر یاد آتے ہیں کہ دوسری جیب میں تو یہ جو چھوٹی سی تکلیف پہنچی اس کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ معاف کرتے ہیں اور آپ کے درجات کو بدل کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ تو اللہ بہت زیادہ رہی گے اور اس طریقے سے کافروں کی بھی بہت ڈیل دی اللہ تعالیٰ نے لیکن جب وہ کسی حالت میں بھی نہیں ستے نہ تنگی سختی کی سے اور نہ جو ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی کر دی جان کی فراوانی کر دی اس سے بھی وہ باز نہ آئے اور وہی اپنے سبکشی میں لگے رہے پھر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا جیسے ساری قوم والے جو واقعات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نور علیہ اسلام کی قوم اور دوسری قوم میں تو رات کو سوئے ہوئے صبح جو ہے وہ یا زلزلہ علی تھا یا چیخ چنگاڑ آئی ہوئی تھی یا کچھ اس طرح ان سب کو تباہ و برباد کیا گیا ولو ان اہل القرآن اور اگر یہ بستی والے آمنو ایمان لے آتے والتقو اور تقوی احتیار کرتے لفتحنا علیہم برکاتم من السمائے والا رو تو ہم ضرور کھول لیتے ان کے اوپر برکت آسمانوں سے اوزنے ولیکن تذبو لیکن, لیکن انہیں نے جھٹلایا فاخذنا ہم بمارکانو ایک سبون پس ہم نے پکڑ دیا ان کو اپنے آمان کی اوزنے اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک گائیر لائن دے رہے ہیں اور یہ سارے انبیاء جتنی بھی آئے ان سب نے بھی ان کو یہی ہداوت دی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بستی والے جن بستیوں کو ہم نے تباہ کیا اور نشان عبرت بنا دیا یہ اگر ایمان لے آتے اللہ پر ایمان لے آتے وہ تکو اور تقوی لے آتا میں بھی وہی ساری چیزیں آتی ہیں کہ معاملات کا بھی تکوا مالی تکوا بھی اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرنا جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہونا آنکھ غلط استعمال نہ کرا نہ کرنا کان غلط استعمال نہ کرنا اپنے مال کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرنا تو یہ سارے تقوع ہے اور تقویٰ کے ثمرات اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فتح یہ لام تاکید کے لیے ضرور کے لیے کہ ہم ضرور ان کے اوپر کھول لیتے برکاتم میں سمائے وہ لڑ زمین و آسمان کی بڑا آسمان سے بھی ان کے اوپر نعمت برستی بارش کام بھی ہوتی ہے ان کی فصلیں زیادہ ہوتی ہے اور زمین کے خزانے بھی ان کے لیے کھول دیتے زمین بھی ساری چیزیں ان کے لیے اگل دیتی اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اوٹالے. جیسے آج مطلب کچھ ممالک مسلم ممالک خوشی خوشی جی رہے ہیں اور کچھ پر تنگی سختی آئی ہوئی جیسے ہماری سوسائٹی میں تقوت و نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور پھر گلا مطلب کہ ہم بادشاہوں کا کرتے اور حکمرانوں کا کرتے ہوں. پرسنل لائف میں بھی بہت زیادہ مطلب کہ ہم پیچھے اب یہاں ہاں کہ ہے کہ یہاں مطلب کہ الحمد للہ ہے تو کم از کم کچھ چیزیں ان کی اچھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نئے میں اضافہ کیے ہو اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہم آسمان و زمین سے براکات کو نہ سکیں اب برکت کیا چیز ہے برکت یہ ہے کہ تھوڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ اس میں بہت جو ہے کام نکال دیتا ہے اگر یہ چیز زیادہ نہ ہو مقدار میں جیسے کہ کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دفعہ وہ صاحب وضو کر رہے تھے پانی کم تھا علم نے اپنی انگلی مبارک اس میں ڈال دیتے اتنی برکت ہو گئی کہ وہ سب کے لیے وضو کا بھی کام ہو گیا نہانے کا بھی کام ہو گیا رض و کے موقع پر اور اس طریقے سے توڑا کھانا تھا تو عدو سلم نے سب صحابہ کو بلا لیا ہے تو سب نے کھا لیا اسی سے زیادہ لوگوں نے کھا لیا دو چار بندوں کا تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس میں برکت کر دیتے اور آپ مطلب کہ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے مطلب کمزور سے ہوتے ہیں تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن چیزیں ان کی ساری مطلب ہے کہ صحیح چل رہی ہوتی ہیں دوسرے کا کام ہزاروں میں ہوتا ہے ان کا اللہ تعالیٰ سینکڑوں میں کر دیتے ہیں کوئی مہربان ہو جاتا ہے ان کے اوپر ایسے مطلب ہے کہ ان کے کام جو ہے وہ نکل جاتے ہیں تو یہ برکت ہوتی ہے کہ توڑے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کے کام کروا دیتے ہیں وقت میں برکت ہو جاتی ہے جو دوسرا بندہ ایک گھنٹے میں کوئی چار میں کوئی کام کرتا ہے وہ آپ ایک گھنٹے میں کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے وقت کی برکت ہو جاتی ہے اس طریقے سے آرام کی برکت تھوڑا سا سو تو اس میں مطلب کہ کے بدن کو, کو زیادہ ہوتی ہے اور بعض لوگ گھنٹوں گھنٹوں سوتے رہتے ہیں پھر بھی اٹھ کے کہتے ہیں کہ بدل ٹوٹ رہا ہے ان کو آرام نہیں ملتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برکت کا بہت بڑا وسیع مفہوم ہے برکت صرف یہ نہیں کہ پیسے زیادہ ہو جائے زیادتی کا معنی برکت نہیں ہے برکت کے معنی بہت ہے لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تب انہوں نے جھپلایا نبیوں کو بھی جھپلایا اللہ کی باتوں کو بھی جھٹلایا کا حض ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا بے مقام یہ جو ان کیا ہے کیا مان زہر الفساد بتایا دینا سے بر و بہر میں خشکی میں اور پانی میں جو بھی مزہ کے عذاب آتا ہے تکلیف آتی ہے لوگوں کے اوپر جو جو وخلوقات ہیں تو وہ ان کے کی اعمال کے سبب اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فمین الفس یہ آپ کی اپنی نفسوں کی کمائی ہوتی ہے آپ کے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں اور جو حسنت اور جو نیکی آپ کو پہنچتی ہیں فمین اللہ کی طرف سے تو جو بھی اچھائی آپ کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ آپ کی ساری برائیوں کو سمپ کر کے اور آپ کو عذاب دے لیکن آپ کی بہت برائیوں کو اللہ درگزر کرتے ہیں وہ آپ کسی بہت ساری چیزوں کا اللہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی مطلب کہ آپ کو ایک اچھائی کا فیصلہ آپ کے لیے کر دیتے ہیں چیزیں آپ کی بڑھا دیتے ہیں آپ کے اوپر نعمتوں کی فروانی کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو ہر اچھائی کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور ہر برائی کو اپنے نفس کی طرف سے سمجھے کہ یہ میرے امال کی وجہ سے ہوگی اور اس کا بہتر طریقہ یہ کہ اللہ میرے کی طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کے لیے افاہم اہل القرآ کے یہ بستی والے بے خوف ہو گئے یا تک بات سنا کیا ان کی اوپر ہمارا عزاب پکڑ بیاتن رات کو وہ نہم اور یہ سو رہے اس کے ساتھ تو بھی پڑھ کے پر پشید اور میں نے آخل کرا اور کیا یہ بستی والے بے ہو گئے یاد ہم بات سنا کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب دخل دن کے وقت وہ ہوں یہ اور وہ کھیل کود میں مست اب اللہ تعالیٰ دو باتیں اس میں فرما رہے ہیں ایک تو یہ کہ یہ بستی والے نہ رات کو اللہ کو یاد کرتے ہیں جن بستیوں کو تباہ کیا نہ وہ دن, دن کو یاد کرتے تھے اور نہ رات یاد کرتے اور کتنی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ان ہیومن ہسٹری جتنے پیغمبر آئے ان کی قوموں کو جو اللہ نے تباہ کیا تو وہ کچھ کو تو اس طرح تباہ کیا ان کو عذاب اس طرح پکڑ لیا کہ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے اور ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جیسے پچھلے مطلب گزر چکا ہے کہ قوم نیو کے اوپر آج کے اوپر اس طریقے سے کہ وہ عذاب رات کو آیا اور اس طریقے سے آپ مطلب کہ ایونٹ ہسٹری میں دے گی کوئٹہ میں زلزلہ رات کو سارے لوگ سو رہے تھے بالکل مطلب کہ پورا شہر سویا ہوا تھا اور ایسے زلزلہ آیا رات کے بارہ ایک بجے کے ٹائم میں کہ وہ اس وقت کیجولیٹیز جو ریکارڈڈ ہے تھرٹی ٹو سکسٹی تھاؤزینڈ کیجویلٹیز ہے ساٹھ ہزار لوگ صبح مری پڑے اٹھ ہی نہیں سکے ساری گھر ان کے اوپر جو ہے وہ گر گئے اس طریقے سے مطلب کچھ لوگوں کے اوپر جو تکلیف مصیبت ہیں پکڑ ان کی ہوتی ہے تو ان کو دن میں پکڑ جیسے وہ اکتوبر 2005 کا صبح آٹھ بج کر ریٹاٹ میں آیا تھا زخند صبح کے وقت کو کہتے ہیں تو کسی قوم کے اوپر ایسے مطلب آ جاتے اس میں کتنے لوگ جو مطلب پچہتر ہزار لوگ اس پہ حالانکہ اس سے بہت زیادہ مطلب ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور نقصان ہو گیا تو اس طریقے سے مطلب کہ کچھ قوموں کو اور یا اس طرح جو سونامی آیا ہوا تھا سونانی تو کتنے مطلب کہ دو لاکھ تک لوگ اس میں وہ مر گئے تھے. تو اچانک اللہ تعالیٰ پر پکڑ اور لوگ اپنے جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں, اور دن کی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی ناچتے کر رہا ہوتا ہے کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی موویز دیکھ رہا ہوتے ہے کوئی میوزک سن رہا ہوتا ہے اور اچانک ان کی جو ہے پکڑ ہو جاتی ہے تصور بھی, بھی نہیں مکر اللہ के اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی خوف ہو گئے مکر تو ہم ہمارے ہاں تو چالاکی کو آیا کو مکر کہتے ہیں لیکن جو قرآن کا لفظ ہے مکر یہ تدبیر کو کہتے ہیں اور اسپیشلی جواب کے لیے کسی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں خفیہ تدبیر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مکرو و مکر اللہ جیسے جنگوں کے موقع پر غزوات کے موقع پر کہا گیا کہ وہ بھی ایک تدبیر کرتے تھے چال چلتے تھے اور اللہ کی بھی چال ہوتی ہے تو کسی نگیٹو چیز کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب مکر کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ اسی معنی میں ہوگا افامن مکر اللہ کہ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو گئے فلا امن پس بس کوئی بھی امن نہیں پاتا مکر اللہ ہے اللہ کے مکر سے اللہ کی تدبیر سے اللہ خاصر ہوں مگر یہ جو قوم خاصر ہیں نقصان والی قوم ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو موم نیکی بھی کرتا ہے نیکی بھی کرتا ہے تو تب بھی وہ اللہ کے سامنے آرجی کرتا ہے کہ یار اللہ ترے شاہشان میری نیکی نہیں نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد بھی استفا دیں جب اسلام کہتے تھے تین دفعہ استغفار پڑھتے تھے نماز پڑھی ہے اللہ کی عبادت کی ہے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا ہے کس بات کی استغفار اس بات کی ہے اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے آپ کی شان بہت بڑی ہے عبادت جو آپ کے لائق ہے شاید نشان ہے وہ ہم نہیں کر سکے اسی کبھی کو تعریف استغفا کرتے ہیں اور جو منافق ہوتا ہے کافر ہوتا ہے تو وہ ضرورت کرتا رہتا ہے گناہ کر کے ضرور کہتا ہے کہ ایسے میں نے کر دیا ایسے کر دیا اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ہوتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ سے بے خوف کون لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہ لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ لس رہے زیادہ انسانوں کو اللہ نے کہا کہ نقصان والے ہیں اللہ فکر صرف یہ لوگ خسارے والے نہیں باقی سارے انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے خسارے میں ڈال ہے تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں کی امید بھی رکھتے ہیں اور کی اس کے خالی خوف ہوتے ہیں مجھے غور کر رہا ہوں۔ ہر دن دعا ہوگا کہ تمام یہ عملیات صحیح طریقے سے ہوں گے۔ وہ باقاعدہ ہر رات کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ائےائے کیسے ساتھوں پانچ جانوں کو کاٹ رہا ہے وہ کاٹ۔ یہ سے بڑا نہ کرتا۔ جی کاٹ دیے۔ ابو درجہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الحمد للہ اللہ اکبر لا حول ولا الا لاہ کہا کرو <سلام> یہ باقیات یہ باقیات صالحات ہیں اور یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح درخت سے سردی کے موسم میں پتے جاتے ہیں اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن اللہ عنہ تعلمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنبھایا زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ اللّہ اکبر ولا ولا الا اللہ بلّھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تھا وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں ایک روایت میں یہ فضیلت سبحان اللہ الحمد للہ کے اضافے کے ساتھ ذکر کی گئی ہے حضرت عبو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص دل سے سبحان اللّہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللّہ اکبر ولا حول ولا الا اللہ اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو رضی اللہ ہریرا رضما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا انا و انا اکبر میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الّا انا و انا وح دی میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اکیلا ہوں اور جب وہ کہتا ہے لا اللہ وح دلا شریک اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلے ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اللہ وح دی لا شریک میرے سوا کوئی معبود نہیں میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں ہے اور جب وہ کہتا ہے لا اللہ لہ المل کو بلا الحن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں انہیں کے لیے بادشاہت ہے اور تمام تعریفیں انہیں کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الا لیملک ولی الحم س سوا کوئی معبود نہیں میرے لیے ہی بادشاہت ہے اور میرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں اور جب وہ کہتا ہے لا البا ولاح ولا بلا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر لگانے کی قوت اللہ ہی کو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا ری میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر لگانے کی قوت مجھے کو ہے اللّہ تعالیٰ تعالیٰ نے کوئی کوشچن تو نہیں پر اسٹاپ کر دیتی ہیں بس کو